ایسا شہروں کا وہ ہے ان کے درمیان آپ گاڑی چلاتے ہیں وہاں پر بارہ بجے اگر آپ وہاں پر پہنچے تو بارہ بجے روزانہ ان کو گوشت ڈالتے تو ایک دروازہ بند کرتے ہیں پھر دوسرے دروازے کھولتے ہیں پھر بند کرتے ہیں پھر گاڑی اس لا کر ڈالا جو ٹٹو ٹیٹویس. مرد وہ ٹٹو تھا پکڑے ٹکڑے دمہ يتفل كده شنو باط كده يواط كده زي ال ترو دوزل ڈورز جو برزل کو مت ڈور کو ڈلا۔ من دا سانو۔ بجرن تے پاس ڈلا تا کر۔ ا وینا کول ماں دا دا ہٹو تو پر جی دے ٹول پر ڈار پمپ آ گئی سلسلہ شیدہ۔ تے دوزل تھانہ بہت بھئی ور کویا۔ پروٹان پمپ رین کتے دور دور بہ دن کے چار منگلتی ہوں محمد صلی اللہ رسول کریم کسی چیز کے بھی وجود میں آنے کی ترتیب ہے پہلے اس کا بولنا پھر سننا سمجھنا ہاں پر غور کرنا پھر اس کو اپنے اندر حاصل کرنے کے لیے فکر کرنا تو بولنے سننے کی کسی چیز کی تاریخ شروع ہو جائے کسی چیز کے بارے میں بولنا شروع ہو جائے سننا شروع ہو جائے تو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ یہ وجود میں آ جائے گی کیونکہ اگلے اقدامات پھر اس کو سمجھنا غور کرنا کو اپنے باطن میں کرنا یہ پگلے اقدامات کی توفیق ہو جاتی ہے بولنا سننا ہی کسی چیز کا نہ ہو رہا ہو تو اس کی وجود میں آنے کے کیا حالات ہوں گے اس کی کوشش ہے ان کا دل کا بولنا سننا ہی ختم ہو جائے گا جب بولنا سننا ختم ہو جائے گا تو سوچنا سمجھنا بھی ختم ہو جائے گا سوچنا سمجھنا ختم ہو گیا ہی ختم ہو جائے گا ہے جو ہر سال کی امداد آتی ہے اس میں شرائط رکھتے ہیں اور ان کی بات شرائط ہوتی ہے نصاب تعلیم میں تبدیلیوں کی بنا بنا چیزوں کا اپنے نصاب سے نکالو تاکہ یہ باتیں آپ لوگوں کے آپ لوگ لوگوں کی معلومات میں ہی نہ ہوں سنی نہ ہو دو تین سال پہلے عید کی نماز پڑھنے کے لیے میں رورل ڈیولپمنٹ اکیڈمی کی مسجد میں گیا اور امام صاحب نے اعلان کر دیا کہ یہ دعا یہ کرائے گا اور اس کے بعد تو میں نے نماز گروائی پر چاہتا ہوں چھپ کر بیٹھتے ہیں تاکہ امام صاحب کو پتہ نہیں چلے دعا میں نے مانگی دعا میں دعا میں نے دعا, دعا مانگی کہ اللہ امریکہ کے مشہور وغیرہ لوگ امین نہیں کہہ رہے تھے عورتوں کی وجہ سے میں نے دعا مانگی تو ایک عورتیں آ کر کہتی ہے کہ میں تو دعائیں دی اور آپ بس دعائیں دے رہے تھے میں نے کہا آپ کی معلومات بہت کم ہے انہوں نے ایسی تعلیمات اسلام کی سامنے کی ہیں کہ اس سے بیڈ بکری قسم کی شخصیات وجود میں آ جائیں میں نے کہا کچھ نہ ہو کوئی اور نہ ان کو اپنے مفاد مفادات کے لیے کوئی جمنے کے جذبہ ہی نہ ہو اور جرت ہو سجات ہی نہ و بھادری و شجاعت ہو نہ جرت ہو نہ بہادری اور سجات ہو معلومات بہت کم ہے اللہ نے یہاں دعائیں دی ہیں وہاں دعائیں بھی ہیں تو نیکی کے پھیلانے کا پھیلانا کس طرح نیکی ہے اس طرح برائی کو روک لو نیکی ہے میں اس طرح حق کو پھیلانا نہیں کیا بادل کو مٹھا بادل کو مٹھانا بٹھانا بھی نہیں کیے <سؤال> بادل کو مٹھانا بھی نہیں, نہیں کیے ایک آدمی آئے حضور صلی اللہ علم سے کہا کہ اگر آپ ہمیں کچھ آدمی دیں تو ہمارے ہم ہاتھ جا کر تبدیلی کا کام کریں ہم ان کی مدد کریں گے اور بہت فائدہ ہوگا تو دیرے دیرے مؤنا ہے لوگوں کا لکھا تھا ویر کو کہتے ہیں ابو عمر نام تھا ابو اس کے چچا کا نام تھا ابو احمد کے چچا کا نام تھا اس آدمی کو کچھ نام ہوا ہے یہ لے گیا ان کو اور لے جا کر جو ہے تو جب وہاں پر پہنچے تو ہو سکتا ہے یہ آدمی سہیلی سے لے گیا تھا یا یہ بھی شامل تھا سازش میں لیکن وہاں جب اس کے چچا برابر کو پتہ چلا تو اس نے ساری قوم کو بلا کر ان پر حملہ کر دیا اور یہ تو لڑنے کے رجا سے پورے اس کے ساتھ مسئلے ہو کر گرے ہوئے بھی نہیں تھے عام خبر میں جو ہے جاتے ہوئے لوگ یا تو ایک تلوار لے رہے تھے ساتھ ساتھ یا نیزہ لے رہے تھے کیونکہ وہ زمانہ تو آج کل کام اس طرح کا زمانہ تھا نہیں اس زمانے میں تو یہ جنگلی جانور وغیرہ کے راستے چیس... چیتا وغیرہ شہر کے آنے کے حالات ہوتے تھے تو یہ ایک اس لیے ایک اصل جنگ میں جاتے پورے مسلے پر جاتے رہے تو یہ بےچارے مسلے بھی نہیں تھے ان کو اور لڑتے لڑتے سارے سارے شہید دو میں ان میں سے بچے جو رہو گئے تھے. ان لوگوں سے دھوکہ دے کر خاص میں بھاجو والے, عمل والے, عبادت والے ساتھی کو شہید کیا تھا تو ان کے لیے آپ نے چالیس دن صبح کی نماز میں بد دعا کی قروطی نازہ لم کو یا گروزر کر دے اور بستیوں کو جاڑ دے اور یہ, ساری دعائیں تو یہ, اس میں یہ آپ نے کی ہے, پڑھی ہے چالیس دن تک پڑی ہے ان لوگوں سے دعا کے لیے اور ان کے بعد بعض روایتوں ان کی بستیوں کا بستی کا نام لے کر آئے ہوئے جاڑ دے تو ایمان صرف جو ہے یعنی وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے محبت نہیں ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے, اور اللہ کے لیے نفرت اور رداوت یہ بھی ایمان کا جذب ہے اللہ کے لیے نفرت اور عداوت کا ہونا چاہیے ایمان کا جگہ بادل کا خاتمہ بادل کا زوا ہاں جی اور بادل کا نیسلہ بولنا اس کا جذبہ ہونا چاہیے بادل کے خاترے کا جذبہ ہونا چاہیے بادل کے خاتمے کی کوشش ہونی چاہیے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اس طرح اللہ کے لیے محبت کرنا اس لیے بغض ذلّہ اللہ کے لیے بہت زیادہ تو دشمنی رکھنا چاہیے بھی ایمان کے ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ایسی بیر بکری شخصیت شخصیات وجوز میں آ جائیں جن کے کو کوئی جذبات ہی نہ ہو پشا یونیورسٹی کو گرجیہ بنانے پر جب میں نے لکھا نا خطرہ لکھا میں نے کی تحمر میں ایک تحصیل میں اور ان لوگوں سے جلوس کرا کے تاریخ چلا کر کی تحمور میں انہوں نے آسٹریلیا کی فوجیں اتار کر ایک تحصیل میں ریاست بنائی ہے استعمال ملک میں ایک تصیب جتنا لاکھ ان کا آسار آیا تھا اس نے رسر بنائی یہ جی؟ مطلب کوئی آسانی سے اس سے چلنے والے لوگ آئے. تو ہیں نہیں ہیں وہ تو گہری نظر سے آپ نے گھر آلات کیوں آج مافک ہوں تو ذرا سی کچھ عوامی تعید و پتی فصلے کے زور سن کے لیے آنا تو مشکل نہیں ہے اور یہاں پر غالب نہیں آ سکتے اگر ہم اپنے ایمان کو درست رکھیں ہم اپنے اپال کو درست رکھیں اللہ کی طرف رجوع رکھیں اپنے موقع پر جمع رہے اپنے کو درست رکھے ہوئے ہیں یہاں پر غالب نہیں آ سکتے غلطی یہ ہوتی کہ ہم ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں تو جب تور بھی ہندوستان اندو... کے فوجی کی وردی پہن لی اوردی پہن لی تھی جس رف پر ڈر کرنے کو ڈر کرنے کو اس کا رنگ میں ترنگ گیا ہے بس ایمان اگر باقی ہے سلب نہیں ہوا تو اس کا نظریہ یہ ہوگا کہ آخرت میں نجات ہو جائے گی ایک دن لیکن دنیا کی زندگی تو چاہتا ہے کہ ترتیب کا کی اختیار کر کے اور کامیابیوں جو ہے سابق رامہ یا کرنے میں نہیں ہوتا ہے جس کی ترتیب پر ہوگا اس کے حالات ہوں گے ترسیب اگر قابر کی ہو اور مدد میرے ساتھ مسلمان کی ہو یہ بات نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ جی کسی کا پابند نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی پابند کر نہیں سکتا ہاں اللہ تبارک والے خود اپنے آپ کو اپنے ضابطوں کا پابند کیا ہے جو ضابطہ بنائے ان کے اللہ تبارک نے خود اپنے آپ کو پابند کیا ہے اور کی پابندی سب کو کرنی پڑے گی ان ضابطوں سے ہٹ کر کوئی نتائج حاصل کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتے جو نتائج بھی حاصل ہوں گے انہیں جوابے تو نہیں گوانے کے تحت ہوں گے جو کہ اس کائنات کے لیے غلط کرنے مرتبہ فرما لیے کوئی آدمی کہے کہ میں روئی کے گالے کو پٹرول میں ڈبو کرئی کے پاس لاؤں اور اس آگ کے بجائے پانی برسنا شروع ہو جائے تو, تو نہیں ہو سکتا تو قانون قانون ایسا ہی ہوگا اس کے خلاف اور وہ چھوڑے کہ مولوی علماء ملے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ان کے قریب کرنے کے لیے ان کی تعریف اخرا کے لیے ان کے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا تو والوں نے اپنی عورتوں کو سرٹ پہنا کر کھرایا اس شوق میں کہ ہمیں یورپی یونین میں شامل کیا جائے لیکن انہوں نے شامل نہیں کیے جب تک بھی اس پر مسلمان, مسلمان ہونے کا نام لگا ہوا ہے یہ ہمارے کسی کام کے نہیں اپنی عورتوں کو ننگے لا کر ہمارے آگے کھڑے کے مک جب تک یہ اعلان نہیں کریں گے اپنے قبول کا اس وقت تک ہمارے کام کر کے سارا سترہ تک ملتے ہم آپ یہود اور کوئی سائن کو, کو راضی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ان کے دین کو اختیار نہ کر سکے اس وقت راضی ہوں راضی نہیں ہندوستان کا واقعہ ہے مولانا شفل صاحب احمد اللہ علیہ کے ایک ورید نے کہا حضرت میرا بیٹا داخل کیا تھا وہاں خدا کا داخل کریں سکھوں میں داخل کیا کچھ دنوں کے بعد لڑکا مسلمان ہو گئے. <سؤال> سال بھی جا کر خوشخبری چاہیے اس کا توال بدل گیا نا مزے بڑی ہے اس بارہ میں تو آدمی ہو گیا تھا اور پتہ چلا کہ ہمارے پاس تو بہت بڑی نعمت اور رحمت نتیجے میں یہ جگہ پڑھایا ہمارے ہمارے گاؤں کا بھی تھا نماز نہیں پڑھتا صدر. والے تھا بالکل حضرات بڑی فکر کرتے تھے کہ سب کو بلائے جمع کریں نمازی بنائے کو اس کے بارے میں بڑی فکر کوششیں کر رہے تھے وہ نہیں کبھی صحیح بات کے ساتھ ہم کریں گے ٹرک کریں گے اس کے ساتھ ایک چل بازی کرتے ہیں چل کو کیا ٹرک کریں گے کیا کریں گے تو اس کو کا نام تھا میں نے کہہ رہا از sa. yup right. <laughs?'> جو گرم ہوا آدمی ہے سوچو اس کو چھوڑ دیں اب یہ غور کرنے پر مجبور ہوگا کہ میرے بارے میں بات کیوں مشہور ہو رہی ہے ایک دفعہ اگر مولانش و رحمۃ اللہ کے میل سے بیٹھے ہوئے تھے ایک کسی میں سیکٹری تھے ان کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے کہ کیا جانیے مسلمان ہے کیا جانیے بات ہو رہی ہے یہ بڑے مذاقی تھے بڑی مذاق کے طور پر باتیں کر رہے تھے کہ وہ غریب بات ہے تو اسے سب کی بات کوئی کہتا ہے نہیں ہے نہیں تو کہ خبر خالق ہے لوگ تو یہ ڈاکٹر فضا کر دینی پتا کیوں نہیں کہتے وہ نے خود ہی کہا پتہ نہیں بچ جمع کی دیکھ کہ میں نے کہا ایک ایسا ہے جس کے بارے میں رائے دھانی شروع ہو گئی کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہے جو کہتا نہیں اس کے بعد بھی کوئی دلائل نہیں ہے بسان کر سکے تو مرض اس آدمی کی دینی حالت ایسی ہے نا اس آدمی کی اگر دینی نبی نہیں بھی ہے تو اس کی دینی حالت ایسے ہے گوا جو اسلامی حالت اس کی اسلامی حالت نہیں ہے معیاری اس نے کا دنیا مطلب مملکت اسلامیہ کے لیے دنیا اسلام کے لیے خطرناک دیکھیے شخص کے بارے میں یقین, یقین نہ ہو اسلامی ہے کہ نہیں وہ ترسیب اسلانی میں کوئی تعداد زیادہ کر کے نقد زیادہ نہیں کرنے ہیں نا کہ ہماری تعداد زیادہ ہو جائے ہم اکثریت سے ہو جائے کام کے آدمی ہوں خیا کا آدمی ہو کام کا آدمی کوئی نفریجے میں کرنے کا فائدہ تو نہیں ہے نفریجے میں کرنے کا فائدہ نہیں ہے بلکہ کام کے لوگ ہوں جو اللہ کے تعلق والے ہوں امال والے ہوں اللہ سے مانگنے والے ہوں گہ والے ہوں تراقی ان کی ترجیح جو اللہ تبارک سے فیصلے کروائے اور ہماری طرح نفری کی نفری کھڑی ہو گئی اور ہیں کسی کام کی نہیں ہے جن میں کشمیر کی جنگ ہو رہی تھی نا تو اس زمانے میں کشمیر میں عسکریت کے آلات بالکل نہیں تھے کشمیر کے لوگوں کو لڑنا بالکل آپس میں جو لڑائی کرتے تھے نا بہت سے ایک دوسرے کے منہ پر چھوٹتے تھے جسے کہ پٹھان درج کرتا اس بات کے پتہ تو آج سرکار پاکستان کی فوج فوج تھی نہیں دوسری جو تھی پہنچی ہوئی نہیں تھی اور جو موجود فوج تھی اس کا بھی کمانڈر ان گریسی تھا گریسی انگریز تھا برقی اس وقت سری نگر کے رحمۃ اللہ پہنچے ہیں نا. تو قائد اعظم نے گریسی کو کہا کہ فوج نکالو اور حملہ کرو تو سہی نکالیے چوبیس گھنٹے اس نے حکومت کو مخر کی ڈلے کیے تو اس میں ہندوستان کو موقع فراہم کیا کہ دو سو کشمیری تھے نا ان کو اصل کہہ کر ایڈوانس کروایا تو انہوں نے کہا کہ کہ اچھا ہم اکیلے دوست آدمی جائیں گے <تصفح> <تصفح> ہمارے ساتھ اور کہ دو آدمی <تصفح> ہوتے بھی اکیلے نظر آ رہے ہیں کسی نے کہا تھا کہ بندوق گھروں میں جاتے ہیں ڈس کرتے ہیں دشمن بندوقیں کر کے دھوپ میں رکھ لی انہوں نے کہا کہ یہ جب خود گھروں میں ڈس کر لے گا لڑی سر جی ہاں کام کیا آدمیوں کی آدمی ہے نفری تو زیادہ نہیں کرنی ہے جی؟ ان اپنی ان کی کشمیر جب گرم ہو جائے گا گرد کرے گا تو تب سے کھسکرسی مسلمان اگر ہو گیا ان یعنی کی ایک پوری نفری کو ہو گئی سب کا فائدہ کیا ہوگا یہ جی بغداد کا جو تتاروں حملہ نا اس طرح نے مسلمانوں کو قدر کیا گاجر مولیاں کاٹتے اور اتنا بڑا دریا ہے جس میں جہاز چلتے ہیں میری جہاز چلتے ہیں یہ سات دن تک خون کا بہتر رہا ہے اتنا کچھ اور یہ کچھ کشت خون شو ہوا ہے کہ اتنی بلدلی کا رقم ہو گیا تھا مسلمان اتنا بودا کمزور تھا کہ اس میں جان ہی نہیں مل ایک اور دس نوجوانوں کو کھڑے کر کے کہتی جی تھی یہاں پر کھڑے ہو جاؤ میں خجر لا کردل کروں اور وہ کھڑے ہو کر باغ نہیں سکتے تھے اتنا شور نہیں سکتے ایک اور روک ہے ایک بڑھ کر کا اس کے کا ہاتھ مروڑ ہے دوسرے سے پیٹھے موکا مارے تو زمین پر گری ہوئی ہوتی اتنا شور نہیں رہنے بجلی کیا انسان تو تربیت سے بند ہو اتنے پیدا ہوئے کھایا پیا اور وہ کام کاج نہیں بن گیا بدنی نشو نما بدنی نشمہ بدنی نشو نما نہیں دیتی ہے کال میں ایسا بدن بڑھ رہا ہے ٹانگیں موٹی ہو رہی ہیں رانے پنڈیاں ہاتھ موٹے ہو رہے ہیں سر موٹا ہو رہا ہے اگلی نشو نما تو نہیں ہو رہی ہے ذہنی ہستکار تو نہیں ہو رہا ہے ذہنی ہستکار تو تربیت سے ہوتا ہے بزرگوں نے کہانی سنائی کہ ایک شہر بکریاں پھاڑنے کے لیے گیا دیکھا کہ ایک شہر ان میں پھیل رہا ہے ندی نے پکڑا شہر کا بچہ اور اس کے سے بکریوں کے ساتھ پالا ہے بس بکری ہو گیا وہ گاس چلتا ہے بکری ہو گیا تو شہر میں اس کو کھا کے تو تو شہر ہے کہا، نی, سے تو تم شہروں کے کو پانی پر لے کر گیا پانی میں دریا پر تو اس نے دکھایا اپنا, اپنا دکھایا اس کو دیکھا کہ بکری نہیں ہے, ہے. تو تو کہ آپ میرے ساتھ آپ کو لے کر گیا شہر نے جھوم بکریوں کے قریب کیا اس نے لگائی جس طرح ایک بکری کو پکڑا پھاڑا اس کا خون پیا اور بالکل لے جو اس کا نکال کھائے نکال دے تو یہ چیز ہے تو جا کر اس جب تاکہ حملہ کرانی اس اس کو بس پانچ منٹوں میں شہر بنا دیا تو بدنی نماز نما ذہنی عرصہ نہیں ہے ویتکاج ہے وہ تربیت سے گزرنے کے بعد ہوتا ہے اور تربیت وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں احساس تک نہیں ہے کوئی یعنی؟ احساس تک نہیں ہے آدمی تماسی سال ہے اور ویری کی ہے تو وہ بارہ سال سے لڑکے بھی کرسی کے پاس بیٹھ نوٹ نہ نصیب ہوا نہ کوئی سمجھ نہ پڑھنا سیکھنا شروع ہوا یہ آئی ٹی کی تعلیم ہو گئی اور آج کل کیا کیا تعلیم ہے تو پیسوں کا حساب کتاب اور اس تعلیم نے تو کے, کے کو اور صرف اس تعلیم میں الجھا دینا ایک بہت بڑی عالمی خازش ہے کہ دفتروں کو کارخانوں کو بازاروں کو چلانے کے لیے آدمی بست ہو جائیں اور باقی ان کی ذہنی استعداد اور ذہنی او سے ارتقا وہ سفر ہودوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ یمن کو جس وقت کمیونسٹ قبضہ کرنے لگے تو اس میں ضروری یمن کا میں نے سوچا کہ شمالی تھا کسی کو یاد آدھا آدھا آدھ پہ ہو گیا تھا ہمیں یاد ہے مجھے وہ اخباروں کی وہ خبریں یاد ہیں امام, امام بدر رکھتی ہو. کے وہ صحیح شریف اسلامی نافذ کی بادشاہ تھے امام بدر گئے تھے امام بدر کافی سے لڑے ہیں ان کی لڑائی کے حالات اخباروں میں آیا کرتے تھے آج تک وہی پینتالیس سال پہلے ہم پڑھتے تھے اخباروں میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے ماد پاتے ہوئے وہ محمد صاحب ہوتے تھے آدھے آدھے ہو گئے تھے کیا بات کر, کر رہے تھے ہم؟ ہاں عجیم صاحب نے لکھا نے میں نے کل کتابیں اپنی پہنچا دی تھی یمن میں اور ان کو نوجوانوں میں پڑھا ہوا تھا آدھے, آدھے یمن کو ان نوجوانوں نے بچایا ہے پھر میں جن تاریخوں سے جن کو جہاز ملا ہوا تھا اس پر منظم ہوئے ہیں اور انہوں نے تنظیم بنا کر اور مقابلہ کر کے آدھے یمن کو انہوں نے بچایا ہم پتہ بتائیں اتنی ایک تربیتی تحریر پہنچ گئی تھی ان کے پاس اس کو خود ان نے پڑا نتائج کر کے اور کے نتیجے میں منظم ہوئے اتنا بڑا کام کیا اتنی ایک تحریری تربیت کی بات پہنچی ہوئی تھی صاحب یہ کہ عام طور پر مسلمان ہو جو مسلمان امرت مسلم ایک بے, بے ترتیبہ بے ہنگم ایک بہتر سی بےنگم سیو بے ہنگم گروہ وہ بہتر سیو بے ہنگم جو ہے اس گروہ کو. کوئی حصل نہیں کر سکتا بات پوچھتے لوگ پوچھیں گے وہ بتا با پوچھ ہے بڑا جی صاحب پوچھ ہے کیا بات ہے بڑا جی صاحب کیا حال جی پیرا جی را تو رضی رضی میں چاہتا ہوں تو اور کو نو میں خبران تھا اور کر دیں وہ لڑدے نا منٹراسک oh, لگ ظلم درو مغلو کے نوکڑا کھڑے بھائی امید دیکھنا آؤ السلام علیکم <laughs> حاس کی مدد خدا مدد انصاف خدا سے خداب لگی جی خدا راشی رنگ <تصفح>